الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور من نفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا عادي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له واشهدوا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين هم منتقوا الله حق تقاته ولا فرسن إلا وأنت المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبسها منهما رجالا جثيرا ومساءا اتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغسل لكم جنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد خاد صوتا عظيمة أما بعد في النقير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من هنزه ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توكث به نفسه ونحن وقربوا إليه من حل الوهيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاميد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عفيد وجاءت سطرة الموضي للحق ذلك ما كله المتحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عنك واتخذ صبت اليوم حديد فقال قريبه هذا ما لدي عفيد القيا في ذهنم كل فسار عنيد مما عل للقير وثاب مريب الذي جعل معناه الهن آخر صار وقال الشديد قال قرينه ربنا ما أغيرتوه ولا سنسان في ضرار قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم من وعيد ما يغذل القول لدي وما أنا بغله للعبيد وقال زودان گزشتہ جمع آپ کے سامنے مکہ مقدمہ سے متعلق تاریخی حوالوں سے کچھ باتیں اور سرزمین مکہ شریعت میں کیا مقابل ہے اس موضوع پر گز باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی آج میں آپ کے سامنے ندینہ منورہ کے گز کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے آپ کے سامنے جا رہا ہوں اگر مکئی مسلمان کو خصوصیت حاصل ہے کہ یہ سلمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز لالت میں بھی اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس پچاس سے زائد سال گزارے ہیں تو مدینہ منورہ کو جو خکوسیت حاصل ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسن ہونے کے علاوہ آپ کی زندگی کے آپ بھی دفتار کسی سرزمی سے گزرے ہیں مکے مسلح صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آنے نہیں مکہ کی سرزمین آپ کے لیے مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے سنگ ہو گئی تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی مدینہ کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آپ کے ساتھ آئے ہوئے مسلمانوں کو پنا دی اور دیکھتے ہی دیتے مدینہ اسلام کا مزب گیا یہی وجہ ہے کہ اسلام میں مکہ کے بعد اس سے ان کا مقاب میں مدینہ ہوا ہی کا ہے اس شہر کی بہت کا بھی کچھ خوشیات جن میں سے چندیگڑھ میں آپ کے سامنے سنگن کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے کشوسی ان کو یہی کو جس طرح مکہ کے دام کے جو آپ کے سامنے بات بتائی گئی کہ اس کی قصیلت کا ایک صحیح ہے کہ اس کے کئی نام اسے مکہ کہا گیا اسے بکا کہا گیا اسے امرکہ کہا گیا اسے ازبر ادر ندیم کہا گیا اسی طرح سے مدینہ منوار میں بھی کئی نام مدینہ کو مدینے بھی کہا گیا اس کا ایک نام یسرف بھی بتایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مزید نے مدینے کو مدینے کے لفظ سے اسرے ملاقین میں ذکر کیا لئی ندینہ لئی ملاقین نے کہا تھا کہ اگر ہم مدینہ لاٹ جائیں گے تو ہمیں سے جو عزت والا ہے وہ زلی کو باہر کر نکالے گا باہر کر دے گا تو یہاں قرآن مزید نے مدینے کو مدینے کے لفظ یاد کیا اور دوسرے مقام سے قرآن مجید نے اسے یفریق کے نام سے یاد کیا میں نے آپ کے سامنے کی وہی مقاب اخت ہوں یا اہ ل یسر ل مقابلہ تمت ہو حضر احداد کے مناسبوں کی ایک جماعت میں کہا کہیں یسریف والوں مدینے والوں کہ اب تمہارے ٹہلنے کی جگہ نہیں رہی مستقیم کے مقابلے کی سگ اور طاقت تمہارے اندر نہیں رہی تم یہاں سے لاؤ جاؤ شہری نے جس نے کہ مدینے کے, کے انعاموں میں سے صریف کریم صلی اللہ علیہ نے ایسے کے اندر کے ہیں، دیف دیف کے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر وہ نام جس میں منفی پہلو نکلا کرتا करता بدل دیا बदल दिया افراد کے ساتھ بھی آپ भी یہی معاملہ تھا تو तो لیے کہتے ہیں کہ یصریف کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اس کو مقرو قرار دیا ہے قرآن مزید نے جو یصریف کا نام نقل کیا ہے وہ مناطفین کی زبان نقل کیا ہے کہ مناسب نے کہا کہ من مناطفین نے ارے امام کے حوصلے کرنے کے لیے غزل آزاد کے موقع سے کہا کہ اے یصریف والو اب تم بہن نہیں سکتے دس ہزار کی فوج میں یقین آ چکی ہے اس کے مقابلے کی سطح تمہارے اندر نہیں ہے یہاں سے لوٹ جاؤ سمجھ جاؤ تو مناظبین کی زبانی عشرف نے شرف کا نام ذکر کیا ہے قرآن مجید میں ورنہ تو دوسرے کسی اور مقام کی عشرف کے نام سے قرآن مجید نے مدینے کو یاد نہیں کیا ہے تو بہرحان مدینے کی ایک فضیل فضیلت کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس شہر کے کئی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں اس شہر کی ایک اور خصوصیت بخاری شریف کی عواعت کے راستے میں آپ نے فرمایا امیر بفر یسین سے قورا جب آپ مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مدینہ ہجرت کرنا ہے آپ کو تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے شہر کے جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے حکم دیا گیا ہے جو بستی جو شہر کے دوسری ساری بستیوں کو کھا جائے گی امر کو بفر یسین سے قلع علام حضرہ علی ندیث نے لکھا ہے کہ مدینہ کی خصوصیت کا مطلب کہ ایسی ورثی جو دوسری ورثیوں کو پھٹ جایا کرتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ پیسنگ وہی فرمائی کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اسلام کو غلطہ نصیب ہوگا اور اس شہر کو ہم الخلافہ بنا کر بہت سارے شہر بہت سارے ممالک ہنسپتال کریں گے چنا کہ آپ بات کی تاریخ اگر دیکھتے ہیں تو یہی یہ ہوا کہ مدین ہجرت کے بعد مدینہ دارالخلافہ بنا مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پڑوس میں جو قومیں رہا کرتی تھی جو قبیلے رہا کرتے تھے ان سے معاہدے کیے یہاں تک کہ مدینہ مسلمانوں کا مضبوط قلعہ بن گیا اور وہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قودے بھیجنی شروع کی اور حد نبولی میں خود آپ نے جزیر عرب کا بڑا حصہ وقت یوں کہنا چاہیے سارا جزیر عرب آپ نے فضا کر لیا اور بعد میں اہل خلاف راسدہ خلفۂ راشدین کے زمانے میں بھی خلفۂ بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی ملک یعنی اسلامی ملک کا قائد کیپٹل سٹی کے ہی مدینے ندی تو حاصل رہی اور دار الطلاقہ بنا کر خلف نے دنیا کو سجا کیا تھا علی نبی صانی رضی اللہ عفے میں جوار وطلاقہ بنایا تھا مدینے سے منتقل کر کے اور میں اور میں علی اللہ بڑی کی نہیں کی. روانہ کی کیے تھے جنہوں نے فٹا کیا تھا اسی معنی میں بخاری شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا تھا. ایسی بستی ہے جو دوسری بستیوں کو کھا جایا کرتی ہے دوسری بستیوں کے باغی آ کرتی ہے مدینہ منورہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس طرح سرزمین مکہ یہ حرمت والی سرزمین ہے اسی طرح مدیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی حرمت والی سرزمین قرار دیا دونوں کی حرمت میں فرق یہ ہے کہ سرزمین مقاصد و کائنات کی تکلیف جس دن ہوئی اسی دن اللہ صبح نے حرمت والے قرار دیا تھا اور اس حرمت کی تندید کا اعلان ابراہیم سبیل اللہ علیہ السلام نے کیا تھا لیکن مدینہ منظورا کی حرمت کا اعلان اور اس کی حرمت کی مشہویت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی آج کی دعا کی بدولت ہوئی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آج کی دعا کی بدولت سرزمین مدینہ کو بھی حرمت والے زمین قرار دیا گیا چنان کے جو آسان یہاں حرومت والی زمین کے اعتبار سے مسئلے کے تھے ان میں سے اکثر آسام مدینے کے بھی ہیں کہ یہاں شکار کرنا ناجائز ہے یہاں شکار کرنا ناجائز ہے اور یہاں کسی قسم کے ادخت ڈگنے والے پودے کو نکالنا ناجائز ہے اور جس طرح سے مسئلہ مقررہ میں رہتے ہوئے گناہ کرنا گنا کا ارادہ کرنا اس پر بھی کبھی گرتی ہو سکتی ہے اسی طرح سے مدینے میں رہ کر بھی گنا کرنے کی اس گنا کی قیمت یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ منا جیسا جی ہا اصل اور آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں ہوا جو تک مدینہ میں رہتے ہوئے کوئی بجا تجاد کرے یا کسی بجاتی کو بنا دے کوئی ظلم کرے کسی زالیم کو بنا دے ایسے شخص اللہ کی لانت ہے شریفوں کی لانت ہے اور ساری لوگوں کی لانت ہے چاہیے فرمائی بجات چاہے جہاں بھی ایجاد ہو ہے بداجی کا ہے جہاں پایا جائے مردور ہے محبوب ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ مبینے کے بارے میں سرما رہے ہیں کہ یہاں جو کوئی بدا کےجاج کرے کوئی فطاق پیدا کرے کسی بداجی کو بنا دے کسی فزادی کو بنا دے اس شخص لانچ ہے تو اسی سے کتنا علوم ہوتا ہے اس سرزمین کی حرمت کا بتایا جا یہ ہے کہ یہاں اور جگہوں کے مقابلے میں معافیت اور نافرمانی کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ چاہیے آپ نے اس کی سرحدیں اس کی ہدی متعین کر دی مدینہ شہر آپ کے علاقے سے بہت فیل چکا آپ نے فرمایا مدینے کا حرمت والا علاقہ کون سا ہے حرمت والا ایریا کون سا ہے آپ نے دو پہاڑ متعین کیے فرمایا ایک تو عیل ہے اور دوسرا سور مدینے کے دو پہاڑ تھے آپ نے فرمایا ائل پہاڑ سے سو پہاڑ تک مدینے کا جو حصہ ہے یہ جو ہے حرمت والا آپ تو خیر مدینہ بہت بڑھ گیا مطلب بہت پھیل گیا آج کے مدینہ محلہ اور سارا مدینہ حکمت والا نے بلکہ آئین اور کار کے درمیان میں جو حصہ ہے یہ سرزمین حکمت والی ہے نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس کو حکمت والے سرزمین قرار دیا گیا اس شہر کی خصوصیت یہ بھی ہے اس شہر لیے خصوصیت یہی ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خصوصیت کے لیے دردستی جو آتی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ مزید مدینہ میں نمبرا میں اس بردت سے دگنی بردت اٹا تھوڑا مشینہ میں نو را کر مکہ مقدمہ ہوتا تھا ایک ادیس بسرکیوں کے ساتھ مدینے کے لیے جو پیمامے استعمال ہوتے تھے ان پیمانہ کا نام لے کر آپ نے کہا اے اللہ مدینہ کے چار میں کرکٹ اٹا فرما اے اللہ مدینہ کے چون میں کرکٹ احتیاط فرما جس طرح سے بھی نا اپنی قریب تک تیر وغیرہ استعمال ہوتا تھا آگے بروکی میں دو پیمانے تھے ایک مد استعمال ہوتا تھا ایک کا استعمال ہوا کرتا تھا اور ایک تھا جیسے کہ آپ کے بتایا جاتا ہے تقریباً ڈھائی کلو کے برابر ہوتا ہے تو آپ کی یہ دعا دی کہ اللہ ہمارے مد میں بڑھتا تھا فرما اور ہمارے کام میں بڑھتا تھا فرما اس دعا کے برابر سارے شاعری نے لکھا میں لکھا ہے کے میں پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ سے وسلم ایک مت میں مضوع کرتے تھے اور ایک شاہ میں آپ کو نسل وسلم کر لیا کرتے تھے ایک سال کا مطلب کتنا بھی میں نے کہا ایک کا مطلب ہوا تقریباً ڈھائی کلو کے برابر ایک سال آج اس میں آتا ہے کہ آپ کا ماحول ہے ایک سال میں آپ محسوس کرتے تھے ایک مٹھ میں آپ کو لسن مضبوط کیا کرتے تھے کیا ہے یہ وہی برکت ہے اسی برکت کی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک سال میں کرتے اور میں جو ہے کرتے تھے تو مدینے کے لیے آپ نے خصوصیت کے ساتھ برکت کی بھی دعا کی یہ بھی جو ہے خصوصیت ہے اس شہر کی اس شہر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پچھلا کے زمانے میں جبکہ ساری دنیا میں کتنے ہوں گے کتنے پرواہ ہوں گے ایمان اس کے زمین میں محفوظ رہے گا آپ نے فرمایا اندینہ علیز الحیثہ فرمایا کہ جس طرح سے ایک کام اپنی دل سے نکھلتا ہے نکلنے کے بعد اپنی زندہ تلاش کرتا ہے اور دھوم گھام کر نشینے میں گھر کو اپنی دل اور خلاص میں لوٹ جاتا ہے آپ نے سمجھا کہ مدینہ منورہ بھی ایسا ہی شہر ہے کہ ایمان کمور یہاں سے پھیلا دنیا فتا ہوئی دنیا میں ایمان کمور یہاں سے پھیلا جب آئندہ جل قیامت کے غریب روز زمین فطروں سے بھگ جائے گی ہر جگہ سزا پھیل جائے گا تو مدینہ منورہ کی جان کی پھر سے لاٹ آ جائے گا حقیقی ایمان یہی میں محفوظ رہے گا حقیقی مومن یہی میں محفوظ رہے گے اور حقیقی اسلام یہاں محفوظ رہے گا حقیق علم یہاں محفوظ رہے گا آپ صلی اللہ تعلیہ وسلم اتنی بڑی جمع لگی یہی وجہ ہے کہ حدیث ایمانات رہنا اللہ <سؤال> کہ نظر تھا کہ وہ احمد و علی مدینہ کو حضرت بنایا کرتے تھے عمل <سؤال> و علی مدینہ کو حضرت بنایا کرتے تھے کہ مدینہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے ایمان پر خالی رہنے قابل رہنے کی ضمانت اور گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ سے رسم الگ ہے چنا وہ اور بسی والا کے مقابلے میں اہل مدینہ کا تو سرامل اور ہوا کرتا تھا ان ہماری فیم کے نزدیک وہ جو ہے حضرت تھا اور یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ضمانت ہے ممینے کی اس شہر کی ایک اور خصوصیت اس،, اس شہر کی ایک اور خصوصیت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایسا شہر ہے کہ جہاں تک جان بھی داخل نہیں ہو سکے گا جہاں درجار بھی داخل نہیں ہو سکے آپ نے فرمایا آپ سرما دیں گے درجار جب نکلے گا ساری دنیا کی سیر کرے گا چاری دن کی مقدمے مطلب وہ ساری دنیا کی سیر کرے گا ساری دنیا دنیا کے ہر ملک میں جائے گا دنیا کے ہر شہر میں جائے گا بدرخ مدینہ منور احمد کا مقرر ہمارے ہاتھ میں فرمایا مدینہ احمد کا جو ایسے شہر ہے کہ یہاں درجار داخل نہ ہو سکے گا آپ سسم پرتے ہیں کہ اس وقت درجار نکلے گا مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے طرح البتہ نہیں. درجال گا یہ جو سفید محل ہے یہ سفید محل فوج کیا ہے yani مدینے نبوی کو الفت ال کے نام سے یاد کرے گا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا یہ بھی آمان بھی ہے کہ مدینے میں رہنے والے تو جلد جو کسنے سے محفوظ رہیں گے اسے جو باتیں نہیں ہوگا اسی لیے آج میں آتا ہے کہ درجار سے لڑنے والا سب سے آخری جو درجار سے لڑے گا اس سے جیسے کرے گا ویسے وہ مشینے کا رہنے والا ہی ایک شخص ہوگا سنا کہ آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جب درجار باہر جائے گا تو مدینہ سے ایک میٹر جو نبی کریم صلی اللہ وسلم کا سچا مدین سچا محمد کر رہا ہوگا وہ باہر نکلے گا اور کہے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کیوں ہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں کریم صلی اللہ وسلم نے میں تھی کیا کرے گا اس پر اپنا روس کمانے کے لیے رو ڈالنے کے لیے ایک شخص کو قتل کرے گا قتل کر کے زندہ کرے گا تو محنت اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تھی درجہ ہے اس لیے کہ تیرے باحق نبی کریم صلی اللہ وسلم نے زندگی فرمائی تھی کہ درجار اس شخص کو قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو ہی تو ہوا کہ سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ جہاں جہاں جزار جو ہے داخل نہ ہوگا ایک اور خصوصیت دی اس سرزمین کی یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر میں ٹاؤن میں داخل نہ ہوگا ٹاؤن کی بیماری وہ فواری بیماری ہے اور جن جگہ میں یہ بیماری ابھی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے سیدروں ہزاروں کی تعداد میں اموات ہوتی ہے اور خود ایسے خدمت راجدان ہمارے سارا رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شام کے علاقے امواس نامی شہر میں بیماری آئی تھی اور صاحب شراب رزمین کی بڑی تعداد جن میں ادا ہو جائے گا عدل ہو جائے گا ہم وہاں کے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں ہے رضی اللہ کی کا شکار ہو کر شہید ہوئے آپ نے فرمایا کہ مدینے میں کبھی ساؤن نہیں آئے گا آپ کی بے فون بڑی مدینے کی تاریخ کر کے دیکھیے چودہ سو سات بار سال اترا ایک ہزار چار سو سات بار سال گزرا ہے آج تک مہینے میں کبھی ساؤن کو کبھی چاول کی بیماری سودہ سو ساتھ میں نہیں آئی اور ہمارا ایمانے کے ساتھ نہیں آئے گی اس لیے کہ محمد رسوم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے فون فرما دی ہے کہ شہر میں چاول کی بیماری کبھی گی مدینہ ملوڑا کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ مرغورہ یہ ایسا شہر ہے کہ جو اپنے اپنے اس کے اندر جو برائی کو آ جاتی ہے برائی کو خود بہت دے گا برائی سے مراد برے لوگ ہیں جو برے لوگ ہوں گے اور مدینہ کے بارے میں اپنے فرمایا کہ مدینہ ملوڑا جو ہے برے لوگوں کو اسی طرح سے دور جس طرح کہ آنکھ نے بکنے کے بعد بھٹی کیا کرتی ہے لوہے کے چور لوہے کے میل کو دے جس طرح سے دور کر دیتی ہے مدیشہ منہ راتی اسی طرح سے جو ہے جڑے لوگوں کو باہر کر دے گا کے چاہتے حکوم ہر وقت کے لیے یہ خاص وقت کے لیے ہے اللہ <سؤال> اس کے اندر رحمۃ اللہ وغیرہ کا رجحان ہے یہ بات یہ بات کہ مدینہ کئی لوگوں کو باہر کر دے گا یہ نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے اور پھر جب کا جو زمانہ آئے گا اس دور کے لیے ہوگی اور یہ تاریخ اگر آپ دیکھیں گی اللہ دیکھیں گے مدینہ میں مدینہ میں تاریخ اگر آپ ہیں مدینہ میں جدافی بھی رہے کرافی بھی رہے مناسب بھی خود اللہ کے صلی اللہ علیہ ریسم واقع عبد اللہ علیہ نبی رہا اور وہی وہ لسن بھی ہوا لیکن حقیقت پسمندر میں آپ نے بیان کی تھی وہ کیا تھا یہ آرہ تھی ایک بدو سو علی نسیم سے لسن کے ساتھ آیا اسلام لایا اور آ اس نے مدینہ ہجرت کی ہجرت کر کے آ گیا آپ کے ہاتھ میں دہیت کی کہ میں اسلام پر قائم رہوں گا دوسرے ہی دن محمد بخار آ گیا مجھے بخار آ گیا ہے کی مجھے, آتی آتی آتی آتی ہوا مجھے نہیں آ رہی ہے میری بحث کو واپس حا کرے گا اور بہت نگار کا ہاتھ کرے گا صحیح مطلب حجیف مدینہ میں کبھی کوئی بلاس کا سمجھ نہیں سکتا ہے ارے حمید سے صحیح مطلب حقیقت حجیب کا مطلب یہ کہ بہت سارے برے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ مدینے میں مقام نہیں ملے گا اور وہ ہمیشہ کے لئے رہنے جو مدینہ جو ہے, جو ہے مدینہ نظر ہوگا مدینہ نظر آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مرنے والے کے حق میں آپ نے بڑی فضیلت بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ جو یہاں مرے گا اس کے لیے میں جو مرجب سفارش کروں گا ایک سفارش تو عام موازنہ بھی ساتھ میں ہوگی عام موجودوں کے اپنے آپ کو سفارش کریں گے اس سفارش لیے ہر ہزار بنے گا وہاں مرنے والا اور اس کے علاوہ خصوصی کے ساتھ جو سب مدینے میں مرے مدینے میں بس بول رہا ہوں مدینے میں اس کے لیے شریف صا اللہ تعالی وسلم ایک اور سب خوشوں سے استحصال کرنا ہے لیے ہمارے بالوں کبھی اللہ تعالیٰوں کا نام ہوا تھا ہمارے بالوں کبھی اللہ اچالن کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں اللہ شہادت وجہ موتی رسولی اے اللہ تم مجھے شہادت کا کیا کرنا مجھے یہ تو سفا کرنا کہ میں تیرے راستے میں شہید ہوگا وجہ موتی غلط رسول اور مجھے معاف آئے تو تیرے نبی کے شہر مدینہ مرغرہ کیا تو مطلب اللہ اتا رہا جن دو باتوں کی دعا کر رہے تو ہیں تو دو میں پچاس سیزے شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور شہادت کب ملے گی دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے مشینہ ڈاکٹر باہر جانا کرے گا اس لیے کہ لڑائیاں باہر ہی ہوا کرتے ہیں شہر میں بڑی لڑائی نہیں ہوتی ہے باہر جانا پڑتا تو یہ حیثیت سے وہ شہادت کی مانگ رہے جو قانون شہر سے باہر ہی ہوا ہے اور یہ ایسی سے ہو کی کی رہے اللہ تبارک دوسرے سوال میں ہمارے علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ جو سیمے میں مانگ رہے ہیں مانچ سب میں پچاس سیمیں مانگ رہے ہیں ایسے آپ کو ملیں گی اگر ہم نے راہل مدد راہ کہا میں اس کو ضلم کو کہاؤں گا کہا کرتے تھے اور آپ جانتے ہیں اگر آپ کے عمر میں ہوں اللہ تعالیٰ شہادت میں بھی ملی مدینے میں موتائی اور شہادت بھی موت آئی نماز کے آج میں خطر کی نماز پڑھا رہے تھے اور مزید مزدور تھی جو اپنے آپ کو مسلمان شائد کر رہا اور اندر سے کافر تھا وہ اس نے ہمارے پاروں کا اللہ تعالیٰ نے حملہ اللہ ایسی بہت ساری خصوصیات یہاں کچھ آسات ہیں نبین کچھ ایسے مقامات ہیں جن میں شبیہ خصوصیت کے ساتھ بڑی اہمیت جاری کی یہاں سب سے پہلے تو مسجد نبوی ہے مقام السلما کی قدیمہ طارف اللہ کا ہے مسجد حرام کا ہونا ہے تو مبینہ ملو ہے مسجد نبوی پار ہیں یہ وہ مسجد ہے جس کے خود مہمان کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس کے بارے میں آپ نے بات بتائی ہے کہ سلاحت الحمد لہذا خود صلی اللہ تلسی سوا میری اس مسجد میں چلی جانے والی ایک وقت کی نماز دوسرے مقامات کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہزار مناظوں کے برابر ہے آپ فرما رہے ہیں ہزار ملازموں سے بہتر ہزار ملازم سے کتنی بہتر ہے وہ نئے بہتر جانتا کر تو آپ نے فرمایا صدا تلقی مسجد بھی آگا خیمن کی صلاح الما سل تو یہ وہ مسجد نظوی ہے جس کے نرمان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے اپنے سستے ممالک سے ہجرت کے بعد یہ مسجد تعلیم کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صلیدی میں اور اس کے بعد صبح کے صلی جو ہے پہنچی تھی یہاں مسجد مدوی کے اندر ایک اور خصوصی کہ آپ نے فرمایا نہ ہندا ہے وہ جنگل <سؤال> کی میرے گھر اور میرے میرے ممبر کے درمیان مسجد مدوی سے ختم ہوتی تھی مسجد مدوی سے مستقل بھی نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ یاد کے حضرات سے تو آپ نے فرمایا کہ اس زبرت سے لے کر میرے نمبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری کیا مطلب ایک دوں گا سے ایک مطلب اللہ بھائی نہاد اور اللہ بھائی محض وغیرہ نے اس مضبوط مطلب مطلب کو ذری دی, دی کہ جنت کی تیاریوں میں سے کیاری کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنت میں ہر حامر سال احمد الہی کا مضبول ہوتا رہتا ہے اسی طرح اس مقام کے لیے ہر امرس اور احمد الہی کا مضول ہوا کرتا ہے یا بات تعلیم میں اس کا مطلب نے بتایا ہے کہ یا جو شخص یہاں عبادت کرے گا وہ سب دنت کا گا جو صرف یہاں عبادت کرے گا وہ سب دنت باہے گا اور بات حدیث میں ہمیں اس مطلب بتایا ہے تو یہاں آپ کے رومنگ میں ممبر اور آپ کے حملے کے درمیان جو سنگ ہے یہ آئندہ سن کر سیاحت میں جمن کا حصہ بنے گا یہ تین مخہ آگے انہیں لیکن پہلے مخہوم جو ہے حضرت علیہ اللہ علیہ حضم اللہ علیہ اللہ وغیرہ جو ہے ترجیح ہے کہ یہاں اسی طرح رحمتوں کا برقتوں کا مذم ہوتا ہے جس طرح کے جنت میں ہر اور حمن رحمتوں کا مضبوط ہوا کرتا ہے اسی حدیث کا تجربہ آپ نے بنوایا وہ امریکہ کہنا آپ نے گرمایا کہ میرا جو نمبر ہے قیامت کے روز میرے ہاتھ پر ہوگا یعنی قیامت کے روز پر حاضر صلی اللہ ہوں گے اور کریم صلی اللہ کا علیہ وسلم اس نمبر مدینہ منظور یہاں ایک ہے یہاں کا ایک اور مقام جس کی شریعت کی بھائی امید بتائے یہاں مسجد صبح کی جاتی ہے یہاں مسئلہ کماری پائی جاتی ہے جس کی یہ غذیرت ہے کہ لگو مشکل سے حالت من محسوس ہوتی ہے یہ وہ ہے جو روز مسجد جس کی بنیاد تقریباً رکھتی گئی ہے عائر کا ملزاد بہت محبت شرین نے مسجد نبوی کے ساتھ مسجد قبا کو بھی منایا بتایا ہے. ہے, ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ نصف ہجرت کی مدینہ میں داخل ہونے کے قبل مسجد نبی بنانے کے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مناتے جمع آتی تھی یہ فضیلت حاصل ہے اس مسجد کو آپ نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ جو یہ بھی اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر با وبو ہو کر مسجد کبا جائے گا مسجدیں صبح آئے گا اور دو رفات صحیح میں کرے گا آپ کے سلوار اس سب کے لیے کمرے کا سواق اپنے گھر کے داروں ملک میں مسجدہ صبح دو لطف سماج کرے ہوئے کمرے کا سواق پائے گا اور خود نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہ نبی صلی اللہ وسلم ہر ہفتے کے دن تھے اور اللہ علیہ وسلم دو ادا کیا کرتے تھے شہر میں ایک <سؤال> آپ تھی جسے ہمیمان سے میری محبت ہو ہے اور ہمیں چاہیے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں اس شہر کا پہاڑ نکایا جاتا ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ آپ کو کروایا تھا اور چنا وقت ہو بہت پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ وہ ہمیں ہم سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرتے ہیں بہت پہاڑ ایسے پہاڑ ہے کہ اللہ کے بھی ہم محبت کرتے ہیں یہ محبت میں حقیقت محبت ہے آپ کی مخالف حجیم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر صدی رضی اللہ عنہ عمر تعارف رضی اللہ علیہ عثمان علی علی کے ساتھ تھے تو آج صلی اللہ تعالی اور لگا تھا میں سردار میں آگے سے نبی سنگ میں شہید تھا اور ایک نبی ہیں ایک صدیش ہیں آج صرف اللہ علیہ وسلم پیٹنگ وہی کروا رہے تھے کہ میرے ساتھ جو سیارا دو آگے کے اندر شہید ہونے والے تو یہ وہ بہار ہے جو اللہ اور محبت تھے اور اہم امام کو سے نبی کریم صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم کو ندینے کے تھی مدینہ آئے تو مدینے کے آلو ہاتھ میں مدینے کی آب وات میں موبائل پھیل گئی تھی اور مارے میں خود الحمد لطیز رضی اللہ تعالیٰ خود احمد شدید رضی اللہ عالم کو سبھی بخار ہے بنا نبی الب رضی اللہ تعالیٰ کو سبھی بخار ہے بخار بھی آسان بیمار میں جا رہے تھے مزید ہاتھ میں آ رہی تھی اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مہاجرین کو بچے میں ہو رہے تھے جس کی وجہ سے مسجد تانے دے رہے تھے مسلمانوں کے علاق میں کیا رہی تھی کیا بات ہے مدینی کے اللہ کے بعد میں ہم نے ہجرت کی اور ان کی ماں پر لڑوں بسے بھی ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ دعا کی آپ کی دعا کی بتا دو سب سے پہلے جو مقصد مہاجرین میں سب سے پہلا وقت جو پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ علیہ دبائے رضی اللہ علیہ رضی اللہ علیہ ہی اہل مدینہ کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے الصاف کے لیے مہاجرین کے لیے یہ بہت بڑی بہت بڑی مستقیل میں ہنس رہے تھے کہ انہیں بچے نہیں ہو رہے حضرت دعا اللہ کی ولادت سے انہیں ہنسنے کا موبا حصل مفتی عہد ہو گئی اور اس کی بات مدینہ میں جو اب پھیل رہی تھی سارا تو بیمار ہو رہے تھے آپ نے دعا کی آپ نے دعا کیا اللہ جس طرح تم ہمارے ضلع میں محبت مبنی کی محبت آ رہی تھی اللہ مدینہ کی محبت کی بات مدینے کے ذرے ضلع کو ہماری بچوں میں محدود بنا دے اور اسلبا کو منتقل کر دے سنا آپ نے ایک صحابی دیکھا کہ ایک عورت کو بھیانک چٹل والی ہے لمبے لمبے بعد والی ہے وہ مجیمے سے نکل کے صفوت ہے تو وہی فوراً نبی شلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور آپ نے نبی سلیم صلی اللہ وسلم تیار کیا اللہ کے نبی میں نے اس خواب دیکھا ہے کہ ایک عورت کو بھیانک چٹل والی ہے لمبے لمبے بعد والی ہے وہ سے نکل کے جا رہی ہے آپ نے بڑا کیا ہے کہاں کہ میں نے جو دعا کی ہے کہ اللہ اس وبا کو مدینہ سے جذبہ منتقل کر دے تو تم نے جو کے جو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ وبا جو ہے یہاں سے منتقل ہو رہی ہے جبا سلک جائے گی اب مدینہ مدینہ کی آب و سب کو رات آ جائے گی سنا کے ہوا ایسے ہی بہت یہ وبا ختم ہوئی رہی مدینہ کی آب و اس طرح رات چاہیے اس کے بعد کہ نبی قریب ص اللہ <سؤال> وسلم اور مبلِ صاحبہ مدینہ سے اتنی محبت ہو گئی تھی حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالی جب کبھی سفر میں جاتے چاہے وہ بہار کا سفر ہو یا کسی اور طرف سے آپ باہر سفر میں جاتے ہیں مدینہ قریب ہوتا دور سے مدینے کے مقامات نظر آتے اور پہاڑ کے آثار نظر آ کے آپ نثروں کی سواری کو تیز کر دیتے مدینے کی محبت کہاں کے مدینہ کو نظر آ رہا ہے کے کے اپنی سواری کو تیز کرتے تھے اور ہم سے محبت کرتا ہے خود سے محبت کرتے ہیں میرے ہاتھ مدینہ منورہ یہ اسلام کا یہ دور کا قلعہ ہے اسلام مرد یہ تو مدینہ مدد شامی ہے اس صرف ہمارا اس کا ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن جیسے بھی بتایا گیا کہ ہم سے اس کا کوئی چار نہ حجو حج سے زیادہ آنا یہ مطلب مقدموں کے مطابق ہے بہت سارے لوگوں کی ذہنی یہ بات ہے کہ اگر کوئی حج ہو جائے نبینہ منظرہ کو دیکھ اگر آ جائے اس کا حج بھی ہوتا ہے تھے یہ ہم ایسا نہیں جس کا دبینے سے اچھی بات مقام آپ مکان مکڑنا چاہ رہے ہیں حج کریے مدینہ ضرور جا کے آئیے دے کر آئیے ضرور جوڑ لیا کہ وہاں مسجد موبین مصبہ وغیرہ اجازت کر کے آئیے لیکن اس کو حج پھر جوڑنا اور یہ سمجھنا کہ اگر یہاں کے مدینہ گئے بغیر آ جاتا ہے اس کا حجیز ضرورت ہوئی یا حج کسی قسم کی کمی ہو تو غلط قصب ہو صلی اللہ حج کرنا تھا صلی اللہ ایسے غلط یہ ہے اس میں زیادہ اللہ سلام کی مدد ہونی چاہیے اللہ سلام کا ذکر تبدیلی اللہ عبادت کی طرح سے تحریر کرے گا عبداللہ نہمان حضرت مبی الفاظ عبداللہ محتاط کے بارے میں آ گئے ان سب سے چلے جایا کرتے تھے بابا کے برق تقدیم وغیرہ بیان کیا کرتے تھے اور آرز کے حل سے ٹریننگ کالج شام تک نماز کے فرض نمازوں کے بعد یہ تقدیل کے صحابہ چاہیے اور اس مزید زیادہ رکھنا چاہیے جو کے سے آنے والی کا دن ہے کے بارے میں آپ نے سرمایا اور پھر دس دن کے ایک دن کا روزہ دوارا کرتا ہے اور آپ ان کے ساتھ کی وجہ سے وہ مسئلہ ہے اگر آپ اس نسلے کے وجہ سے زیت ہو رہی ہے تو جن سے ماجی موقع آرڈر کرتے ہیں آپ کو دن کے رکھ لیں اور محنت موجود تعلیم مودی کے مواد کو دن کے رکھنے کیونکہ طرح سے کا یہ آنند منظور ہے کہ وہ دن کا پہلا آسرا کرت سے کہیں دس دن کے روزہ رکھا کرتے اس طرح اس کے گے اور یہ سب کوئی ہمارے مارکیٹ میں پائی جاتی ہے بہت سارے لوگ وہ سوال بھی کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کی ہوتا ہے کہ قربانی کا پیسہ کسی اور کارکل میں دینا چاہتے یہ دیکھیے بہت بڑی بہتری ہے قربانی اپنی ملنا ایک مستقل عبادت ہے غریب کو دینا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے قربانی کا وقت آئے تو اس کو قربانی کرنا ہی اثر ہے یہ پیسہ آپ دوسرے میں کسی کارکل میں لگانا چاہیے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علام کے زمانے میں بھی محتاج تھے مسکیم تھے مضبوط تھے خود ہوتی کربی صدم کے زمانے میں بھی اور یہ صرف محتاط آگاہی کا دور تھا لیکن صلی اللہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قربانی قربانی دینے کے بجائے وقیمت قیمت کسی کسی نہیں ٹوٹے تو بلکہ الٹا آپ نے یہ کہا کہ من بنے کا ساتن سلن کے فن میں ہوگا سزا جس کے پاس طاقت ہو ہو اس کے باوجود وہ نہ ایسا سب عزت کو بھی معلوم ہو کہ جس کے اندر طاقت ہے استداحت ہے کہ ان کے پاس ایک جانور خریدنے کی استطاعت ہے یہ جانور نہیں تو سمجھنا ایک گائے میں میں نے سات سو آٹھ حص ہے تو قربانی دینی چاہیے اور قربانی کے تعلیم کو اس کا خیال خیال رکھنا چاہیے جانور شریف کے لیے ان تعلیمات کو مدد رکھیں جہاں صلی اللہ تعالی وسلم چاہیے کہ جانور آئی سے ہونا چاہیے لمبا سم نہیں ہونا چاہیے اس کا ہونا چاہیے دیدمانی کا بھی چاہیے اور دملہ ہونا چاہیے اور بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے جو زیادہ ہوتا ہے ہمارے جنگل صاحب کا نظر ہوتا ہے کہ ہم اپنی اچھی سے اچھی جانور کو راستے میں قربان کریں تاکہ ہم اللہ سراب اجالا سے ہم اس زبان ارادہ کریں کہ جس طرح آپ ہمارے راستے میں جانور کو قربان کر رہے ہیں ہم جو ہے علاقے میں اپنے نقطہ کے خاص شاپ سے قربان کریں گے قربانی کا سلطا قربانی کی ضرورت حکمت دقت رہی ہے میں اللہ روزالہ مجھے آپ اور دنیا کے تمام مسلمان ويجعل في <تصفيق> هديث من فنصر مع ربا حسن الاتوخي مدعا فرما عمي بارك الله ونحبارك الله ونالكم في القرآن العظيم ونبعنا للذيئة من الناياك الذكر الحكيم إنهم ذا على الدوار الأولين مرسوا مضرروا رحمة الله رحمة الله حليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام سنه على اعمالنا الله وسلام الله اللهم صل على ابيها واشهد الله الله وحده لا شريك له والصلاة على محمد عبده ورسوله اما بعد فمن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشره الامور مختصاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله ومن علمه فهو على النبي يا ايها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على محمد وعلى محمد كما باركت محمد وعلى محمد تكثير الدليل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما بارك على محمد وعلى محمد تكثير الدليل فقد جاء جميع الانبياء والرسل من صلى على محمد الله عليه وسلم وعلم منه امين وقد انزلت صلى الله عليه وسلم وعلم الله رحمكم الله الله اذي نستنعي في هذه القربه ونهاب حتى المنبر والبحث عنكم علما قلت ولاكم منهور وادليلكم رب يتو الله اكبر الله على بند کاندے سے کاندہ ملا کر کھڑے ہوں اپنے موبائل فون دوبارہ بند اللہ الحمد للہ ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فاجعله غطاء أحوى سنطره ففلا تنفى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخطى ونيسرك باليسرى فذكر إن نقاط ذكرى سينذكر من يخشى ونتجنبها الأشقى الذي يطلع النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قَالَ أَفَلَا آمَنَ مَنْ تَذَكَّرَ وَبَشَّرَ رَبُّهُ بِهِ فَقُلْنَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَرَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْأَعْلَمُ أَهُمْ يُؤْمِنُونَ أَمْ يعني الله لمن الحزب لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذي ما معمت ويل الله الضرب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى ناراً هامية تتقى بعين آلية ليس لهم معامل إلا من ضريع لا يحلل ولا يغني من زوع وجوه يومئذ نائمة لسعنها راضية في جنة عالية لا تسوعي في هذا في ها مجريا فيها صور مرسومات واكواب معده وما يق مصوبه وزراد جماد الصوف اتنا نعودنا الى الاذن فقلت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فنسكر إلا ما أنت مجثر لست عليهم بمطيطر إلا أنت سَنُصْلِي وَاللَّهُ مُعَذِّبٌ أَسْلَمَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ وَمَا كُنَّا عَنْ إِصْلَاحِهِمْ غَافِلِينَ اللَّهُ أكبر. يعني الله لمن حميزه الله اللہ علیہ وسلم اللہ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 یہ ناراضی کا مسئلہ ہے جو ہم سب کو درپیش ہے۔ یہ ناراضی صرف حکومت کا نہیں بلکہ یہ کیا کرنا ہے ہماری ملک میں موجودہ سماجوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اس پر بات کرنی چاہیے۔ اور یہ ناراضی کی وجہ یہ ہے یہ روایت جماع اپنے بھائی ساتھ کرنے کے لیے جو بھی ساتھ کرنے کی صواب کی ہمت نما کریں گے تو بھائی فرماتے ہیں معاذ اللہ نبی صلی کے اور اسی طرح انشاءاللہ دونوں مرتب ہوں تین طلبات کی کلام ایمان لانے کی کا ہے اسی طرح ہوتا بھی چلے یہ دولت کو انسان دیا جائے تو وہ تین طالبے ان دولت کو